ہاں چودہ سو بیالیس ہجری شوال کی بیسویں تاریخ ہے شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ اصرحو کی کتاب دعوت المقامت الاسلامیت العالمی یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد للہ تیسری فصل کے دسویں نقطے میں جاری ہے دسویں نقطے میں استاد محترم عثمانی خلافت کا تذکرہ فرما رہے ہیں الحمد للہ ایک طویل عرصے سے عثمانی خلافت کا ذکر جاری ہے گزشتہ اسباق میں ہم فاتح قسطنطینیہ یا سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ کا تذکرہ کرتے آ رہے ہیں سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ کی صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری صفات اور کمالات سے نوازا تھا ان میں ایک بہت بڑی صفت علم و فن کی تھی آپ کے والد محترم نے بچپن ہی سے آپ کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی محمد فاتح نے اس تربیتی نظام سے زبردست فائدہ اٹھایا جس کی نگرانی اس دور کے معروف ترین علماء کا ایک گروہ کر رہا تھا آپ نے قرآن کریم پڑھا حدیث فقہ اور اس دور کے عصری علوم جیسے ریاضی فلکیات تاریخ اور نظریاتی اور عملی عسکری علوم میں دسترس حاصل یعنی صرف نظریاتی علوم نہیں بلکہ انہوں نے جنگی علوم باقاعدہ تلوار بازی نیزے بازی وغیرہ کی تعلیم حاصل کی محمد فاتح کی یہ خوش قسمتی تھی کہ ان کی تعلیم و تربیت کی نگرانی اس دور کے ماہر ترین اساتذہ نے کی جن کے سرخیل ان کے پیرو و مرشد شیخ آخ شمس الدین اور ملا قورانی رحی اللہ تھے شیخ آخ شمس الدین کا تفصیلی تذکرہ پہلے گزر چکا ہے علامہ قرانی عثمانیوں کے دور حکومت میں اس دور کے کئی مروجہ علوم میں انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتے تھے محمد فاتح اپنے اساتذہ اور شیوخ کی تربیت سے بہت متاثر ہوئے علماء کرام اور ان کے اساتذہ کی یہ تربیت ان کی ثقافتی سیاسی اور عسکری رجحانات میں بہت نمایاں رہی اور پوری زندگی وہ اپنے اساتذہ کے ہدایات کے مطابق چلتے رہے محمد فاتح نے تینوں اسلامی زبانوں میں خوب مہارت حاصل کی اس زمانے میں عربی فارسی اور ترکی انتہائی ترقی یافتہ اسلامی زبانیں شمار ہوتی تھیں سلطان محمد فاتح شاعر بھی تھے اور انہوں نے ترکی زبان میں اپنا ایک دیوان بھی یادگار چھوڑا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں ہم اگلے اسباق میں انشاءاللہ سلطان محمد فاتح کے کارناموں کا ذکر کریں گے جن میں ان کے تہذیبی کارنامے تعلیم و تربیت سے متعلق خدمات، تعمیراتی کارنامے اور بہت سارے کارناموں کا انشاءاللہ تذکرہ ہوگا وصل اللہ تعالی على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبه اجمعین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ